ثم بعد فإن خیر كتاب الله کتاب اللہ حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا مخاطب کر کے ویفے کو کہتے ہیں کہ لال الحیات ستسول بك فأخبر الناس بہت امید ہے کہ تمہاری عمر میرے بعد لمبی ہو تو لوگوں کو بتا دینا امن منافد الحیت ہو جو اپنی داڑھی کو باندھے فخر اور کبر اور تکبر کی بنا پر او تقلد دوترن یا کوئی تاویز لٹکائے یا رسی لٹکائے نظر بد سے بچانے کے لیے اب استنجا ورجی دابتن یا کسی جانور کے گوبر یا لید سے استنجا کریں یا ہڈی سے بین محمد انبری یومن تو یہ بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں بیزار ہیں اس کے پیل سے اور خود اس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اول تو کبر جو ہے اللہ تعالی کی چادر ہے اس کو کھینچنا اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنا ہے اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو علاج کے علاوہ ہو جس کے ذریعے سے نفا نقصان کا طلب کیا جائے وہ شرک میں داخل ہے نبی جیسا کہ بعض لوگ داغا لٹکا دیتے ہیں بعض لوگ چھلے پہنتے ہیں ان سب کے بارے میں کہا ہے اور تقل دسراً اسی طرح کسی جانور کے دید یا گوبر سے استنجا بھی حرام ہے کیونکہ تارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل اور اس شخص کے پھیل سے برأ ظاہر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز نہیں ہے دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتستن جو بے ازمن علا براؤسن ہڈی اور لیید یا گوبر سے استنجانہ کرو فہین نہا رج سن کیونکہ وہ خود ناپاک ہے ہڈی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہے گوبر لید خود ناپاک ہے لیکن ہڈی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی انہزاد اخوان کمن الجن تمہارے بھائی جنوں کا یہ کھانا ہے یہ جدون ابو مقصود ب اس ہڈی کو اللہ کی قدرت سے وہ گوشت بھری ملتے پاتے ہیں یعنی وہ ہڈی سے گوشت حاصل کرتے ہیں اور یہی ان کا کھانا ہے اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کی کوئی بھی کھانے کی چیز ہے وہ انسان کے کھانے کی یا جن کے کھانے کی یا حیوان کے کھانے کی اس سے استنجا کرنا جائز نہیں استنجا کا مطلب ہے پیشاب پائخانہ صاف کرنا جائز نہیں اسی طرح سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہوں ایک بہت بڑے تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ سعید ابن جبیر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حجاج جن یوسف نے ان کو قتل کیا تھا اور بہت ہی بزرگ بہت ہی پائے کے تابعی اصحاب رسول ساب رسول کے ساتھیوں میں سے بہت بڑے عالم بے شمار کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں منقطع کمی متندن من انسان کا نقید قعید جس کسی نے کسی انسان کے کی گردن سے کوئی تعویذ یا اس کے ہاتھ سے کوئی تعویذ کاٹ کر پھینک دیا تو اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا کہاں نہ کہیں رقبہ ایک آدمی کے غلام کے آزاد کرنے کا اس کو اجر ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صابعین نظام خیر القرون میں تعویذ کو برا سمجھتے تھے کسی قسم کی بھی ہو کہ وہ قرآن کریم ہی تھے کہ لکھ کر کے لٹکائی گئی ہو یا اور کسی چیز سے اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو شخص اس کو کاٹ کر کے پھینک دے گا اس کو ایک گردن ایک مسلمان کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا ابراہیم بن نقی رحمتہ اللہ علیہ ایک, ایک تابعی ہیں وہ امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کان و یکرحون اطلم جب دار رسول کے ساتھیوں کے ساتھ یعنی تابعی جب یہ کہیں کانو و یکرحون کون لوگ مقرور سمجھتے تھے ہر قسم کے تمائم کو وہ لوگ مقرور سمجھتے تھے ہر قسم کے تمائن کو ہر قسم کی تعویذ کو تو قانو یکرہ کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکس ہر قسم کی ہر قسم کی تعویذ چاہے وہ قرآن سے لکھ کے لٹکائی جائے یا عام اذکار سے یا لوگوں کے عام کلام سے اگرچہ اس میں شرک نہ ہو اگر شرک ہے تو ہر حالت میں بہرحال وہ اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں لیکن اگرچہ وہ کلام پاک سے ہے یا اذکار نبویہ سے ہے یا کسی چیز سے ہے اس کو لکھ کر کے لٹکانے کو لوگ مکرو سمجھتے تھے مکروہ یعنی حرام سمجھتے تھے عام طور پر مکروہ جو ہے پرانے زمانے میں حرام کے معنی میں بولا جاتا تھا من القرآن وغیر القرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ خاؤ قرآن سے لکھ کر کے تعویذ لٹکائی جائے یا غیر قرآن سے اس وجہ سے بہرحال تعویز جو ہے یہ ایک مرغوب شرعی چیز نہیں ہے بچنا چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اچھے عقیدے کے لوگ بھی تعویذ کے ذریعے روزی کماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اگر کسی شخص کو ایک مسئلہ مسئلے کے طور پر یہ ہے کہ رقیہ کرنا جھاڑ پھونک کرنا قرآن کے ذریعے سے دم کرنا اور پیارے رسول کے آزار پیارے رسول کی دعاؤں سے دم کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی شخص دم کرنا پھونکنا کسی شخص کے اوپر اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں اگر کوئی شخص اس کے بدلے اپنے اپنا وقت اس میں بہرحال کھپاتا ہے دوسرے روزی کے دوسرے کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اس حد تک لینا لوگوں سے جائز ہے کہ جس سے اس کی روزی اس کے بچوں کی روزی چل سکے کیونکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ لوگوں سے اپنے, اپنے حاجات آجات کی لے لے اس کے بارے میں انشاءاللہ خلاف نہیں ہونا چاہیے رہا یہ کہ اس کو دکان بنا لینا اور اس کو بہت ہی بڑے پیمانے پر یہ چیز ہر زمانے میں علماء نے اس کو برا کہا ہے اگر کوئی شخص حسب ضرورت لے رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال میں اس کی روزی میں دوسرے طرف سے برکت دی ہے تو اس کو لینے کی, کہ اس کے لینے کی جائز نہیں ہے اس کے لیے لینا کیونکہ مجبوری کے وقت جب کہ آدمی اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اپنا وقت کسی میں سفر کر رہا ہے تو اس کو معقول حد تک جو اپنی روزی متوسط درجے, درجے کی حاصل کر سکتا ہے اس سے لینا جائز ہے لیکن تعویذ گنڈے کے ذریعے سے جیسا کہ تعویذ خاص طور پر قرآن وغیرہ کی بنا کر کے لوگ لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اے اے اس, اس, کی اس کی خاص قیمتیں ہیں اتنی اس قسم کی ہوگی یا اس مرض کی ہوگی اتنا لیں گے یہ بہرحال ناجائز ہے اس قسم کے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے اور ان کو چاہیے اللہ سے ڈر کر کے کہ یہ چیز جس کو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے تعویز کسی قسم کی ہو اور اگر شرک کی تعویز ہے تو کتان وہ آدمی بہرحال اور ہی گناہ ہے اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا اسی طرح ایک مسئلہ ہے کسی درخت سے یا کسی پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا کسی قبر سے تبرک حاصل کرنا تبرک کا قلع تو ہم لوگ بہت کچھ استعمال کرتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں تبرک کے لیے آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ دے دیجئے ایسا بھی ہوتا ہے یہ چیزیں بہرحال کچھ ایسی ہیں کہ جو بولنے میں بھی منع کی جا سکتی ہے کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اور اگر اس کو کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی منع کیا جائے گا کیوںکہ وہ نہ بولنے کے کی ل... لیے وہ بولنے کی حد تک نہ جائز ہے نہ کرنے کی حد تک مثلا یہ جو کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں دعوت وغیرہ پہ جاؤ تو اب وہ بےچارے محبت کے نام سے یا کس نام سے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں ایک لقوہ دے دیجیے کیا مطلب ہے اس میں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مقصد ہے صرف یہ کہ فلا کی ذات سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں برکت کے معنی یعنی زیادتی خیر اب وہ زیادتی خیر ہر شخص کے ساتھ جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی کہ آپ کی ذات سے آپ کے تھوک سے آپ کے پسینے سے برکت حاصل کی جا سکتی تھی کی جاتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کا تھوکہ مبارک زمین پہ نہیں گرنے پاتا تھا لوگ اس کو لے کر کے اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے جیسا کہ بیان عزیز شریف میں اور صحیح آج میں بخاری شریف وغیرہ میں ہے اسی طرح حضرت ام سلیم تھی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت دی کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا اور بچھونا کیا تھا چمڑے کا بچھونا تھا چمڑے کا بچھونا تھا گرمی کے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس حالت میں آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی چادر گھٹ گئی اور جس مبارک سے پسینہ کفک کر کے چمڑے پر جمع ہو گیا حضرت میں سلیم پہنچی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ شیسی میں گارورا میں جمع کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو کہا انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشبو جو ہے آپ کے پسینے کی ہم اپنے عام خوشبو ملا کر کے خوشبو کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تبرک حاصل کرنا مشروع تھا اور صحابہ نے اس کو کیا اس کے علاوہ کسی کی ذات سے کسی کے پسینے سے کسی کے دھوپ سے کسی کے سانس سے تبرک حاصل کرنا یعنی خیر کی امید رکھنا یا خیر حاصل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چومنا اس کا پیر چومنا یہ قتل حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کیوں کیونکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبۂ کرام میں حضرت ابو بکرسل سے افضل حضرت عمر اس کے بعد حضرت اسمان رضی اللہ تعالی عمر کا درجہ ان کے بعد حضرت طریقہ کا درجہ ان کے بعد لیکن کسی کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ معاملہ یہ سلوک نہیں کیا اگر تبرک حاصل کرنے کے نام سے جو چیز تبرک حاصل کرنے کے نام سے اگر کوئی چیز کی تو ایک دوسرے سے دعا طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بہت بڑا قحط پڑتا ہے اور ایسا قحط پڑا کہ پانی وغیرہ بھی نہیں ملتا تھا آسانی سے اس کو عام رمادہ یعنی زمین جو ہے راکھ کی طرح اڑنے لگی تھی عام رمادہ کہا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنت کے مطابق اس کا حکم دیا لوگوں کو کہ نکلو اور اس کی نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے جب نکلے تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لا کر کے کہتے ہیں اے اللہ اب العزت جب تیرے رسول ہم ہمارے درمیان تھے تو تیرے رسول کے ذریعے سے ہم دعا طلب کرتے تھے اے پانی طلب کرتے تھے بارش طلب کرتے تھے اب پیارے رسول ہم میں نہیں رہے آپ کے چچا کے ذریعے سے ہم پانی طلب کر رہے ہیں بارش طلب کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دعا فرمائیے حضرت عبداللہ عبا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول کے چیتوں نے دعا فرمائی اور بارش نازل ہوئی اس فیل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المحدین میری سنت کو دانت سے پکڑ لو میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے بہت مسائل معلوم ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا آپ کی وفات ہوئی لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے وفات کا انکار کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کا انکار ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں عمر محمد الف اللہ رسول خدخل رسول اف اماط لا خطاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں بہت سے رسول گزر چکے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا ہے اگر آپ کا کی وفات ہو جائے تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے یہ آئے پاک کے معنی کا ترجمہ ہے کسی کے سامنے ہم نے یہ آئے پڑھی تو کہتے ہیں وہ بہرحال عربی پڑھے ہوئے تھے اپنے بنگال کے عالم تھے انہوں نے کہا ان سے اور چونکہ ایک چیز کا عقیدہ جب ذہن میں آدمی لے لیتا ہے تو دوسری دلیلیں اوشل ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھیے کہ اس کے آنکھ سے دور ہو جاتی ہیں سوچ بھی نہیں پاتا ہے بڑے تنتراف نے انہوں نے کہا یہاں تو ان شرطیاں ہے آپ لوگ جو کچھ عالم قسم کے ہوں گے وہ لوگ پڑھے ہوں گے عربی تو ان شرطیاں ہیں یعنی جیسے آپ نے کہا اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ کو ایک چیز دوں گا نہیں آئے تو نہیں دوں گا لیکن آنا ضرور نہیں کہ آپ آئیں بھی تو انہوں نے کہا کہ ان شرطیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیر رسول کا انتقال ہو جائے یہ ضروری نہیں کہ آپ کا انتقال ہو یہ ان کا کہنا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ اگر اس آیت کے اندر آپ کو در اندازی دخل اندازی کا موقع مل رہا ہے تو پھر دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان نق میتوں انہوں میتون آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور وہ لوگ بھی میت ہونے والے ہیں اس قسم کا ترجمہ اگر کسی کے سامنے کرد باز لوگ ایسے ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رسول کو میت کر دیا میت کہہ دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور پیارے رسول کو صحابہ کرام نے دفن کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی لیکن ہر ایک کی ایک زندگی ہوتی ہے برزخ کی اور اس کے ساتھ اس کو ثواب اور خدا نخواست کا جو گناگار ہیں ان کو اذان ملتا ہے شہدا کی زندگی بہت اچھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز پرند کے ڈھانچے میں کر کے چھوڑ دیتا ہے جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں لاتقول لمن میوک صلوفی صلی اللہ اموات کا مطلب یہی ہے کہ ان کو مردہ یہ نہ سمجھو کہ وہ مٹ گئے لا لاتقول لمن منقص صلوفی صلی اللہ اموات بل احیاء والا لا تشوروں وہ لوگ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں کہ کس طرح کے وہ زندہ ہیں اس کی ایک معمولی جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ شہدا کی روح کو جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا لیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کی روح کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جیسے اور لوگوں کو قبر میں سواب ملتا ہے شہدا کی روح کو ایک اعلیٰ درجے کی ہی کا سواب اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا دیا ہے کہ ان کی روح کو اللہ رب العزت سبز پرند کے ڈھانچے ہاں میں کر دیتے ہیں اور وہ جنت سب سر حکیل جنت حاط جنت میں جہاں چاہیں وہ کھاتے پیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اس کے بعد جنت اور دوسری نعمتوں سے نوازے جائیں گے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہی افغل اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آپ شعید الشہد ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی زندگی اور ہی افضل ہے لیکن اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے کہ کی کیسی ہے اس کی ایک جھلک جیسے میں نے کل ذکر کیا ایک جھلک یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کوئی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص ضرورت یا سلام پڑھتا ہے سلاد و سلام پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے پہنچاتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں ہم کسی اپنے باپ دادا یا کسی اپنے قریب یا کسی میت کی قبر کے اوپر جب جائیں گے تو ہمارے لیے سنت کیا ہے السلام علیکم یار القبور ان شاء اللہ حکم ہم سلام کہیں گے لیکن عام میت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ وہ سنتے بھی ہیں یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہنچاتے ہیں ہمارا سلام پھر وہ جواب دیتے ہیں لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کی جو برزخی زندگی ہے موت کے بعد وہ سب سے اچھی زندگی اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پورے صحابہ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہتے ہیں جب پیار رسول ہم میں تھے تو ہم ان کے ذریعے تھے بارش طرف کرتے تھے آج ہم میں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حاضر و ناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں حاضر کا مطلب ہے کہ آپ کی اس مجلس میں بھی حاضر ہیں ناظر کا مطلب آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں بہت بڑا برا عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن کا ہے انکار سنت کا انکار ام کرام کے اقوال کا انکار اجماع امت کا انکار خیر القرون میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا کچھ لوگوں نے بعد میں یہ عقیدہ نکالا اور پھیلانا شروع کیا وہ بھی بہت سی صدیوں کے بعد بہرحال یہ عقیدہ بدھاپ کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہے صحابہ کرام جو کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھی تھے ان کی سمجھ اور ان کے فعل اور ان کے قول کا انکار ہے تو حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ذریعے سے انہوں نے برکت حاصل کی دعا کی برکت ہر شخص کی دعا کی ایک برکت ہے برکت, برکت کا مطلب ہے کہ اس دعا سے آپ کو خیر مل سکتی ہے امید ہے کہ خیر ملے اس وجہ سے ایک دوسرے سے دعا کی طلب کی جا سکتی ہے اور یہ ہمیشہ یہ رہا ہے ایک دوسرے سے دعا کی طلب کرتے رہے ہیں چھوٹے سے بڑے بڑے سے چھوٹے طرف کرتے رہے ہیں یہ دعا کی برکت تبرک یہ ہے اور کسی شخص کی ذات سے ایسے لوگ, لوگ, لوگ بھی ہوتے ہیں یا ہیں جو پیر صاحب آ تو ان کی جوتی پورے سر پر رکھ کر کے اور پورے کپڑوں پر رگڑی جاتی ہے جوتی میں کیا ہے ہو سکتا ہے گندگی لگی ہو لیکن بہرحال تبرک ہے ایک تبر کیا مطلب تبرک ایک چیز خاندانی یا ایک چیز رسمی یا ایک چیز علاقائی مشہور ہو گئی اسی پر چل رہے ہیں رہے ہیں مطلب کیا ہے کسی کی جوتی اگر ہم کھا بھی لیں تو اس سے کیا ہمیں ملے گا اس کی جوتی کا گرد اپنے آنکھ میں ڈال لیں تو اس کے ہمیں کیا ملے گا البتہ اس کی دعا سے ہمیں فائدہ یا اس کی دعا سے اس سے بڑھ کر کے ایسا واقعہ ہے یہ چیز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب جب آتے ہیں تو ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور سب کے اوپر وہ پانی تقسیم کیا جاتا ہے اس کو پیتے ہیں آنکھوں اور چہرے پر ملتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت کرتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات صرف آپ کی ذات سے جو پانی نکلتا تھا اسی کو لوگوں نے مبارک سمجھ کر کے اپنے ہاتھوں میں ملا لیکن جو پیارے رسول صلی اللہ وسلم کی ہمسری کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بہت بڑا گستاخ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح اپنی ذات کو بنا کر کے اپنے جسم کا استعمال شدہ پانی یا پیر کا دھویا ہوا پانی یہ لوگوں میں تبروں کے لیے تقسیم کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے کیونکہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربی اللہ رب العزت نے خاص کر دی ہے اور اس خاص چیز کو اگر اپنے لیے سمجھتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری آپ کے ساتھ برابر اور آپ کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو شخص وہ عقیدہ رکھتا ہے کسی چیز کے اندر وہ بھی گستاخ،, گستاخ رسول ہوا کہتے ہیں کہ وہاں بھی گستاخ رسول رکھیں اس میں گستاخی ہے حقیقت میں اگر وہ چیز کسی چیز کے کسی شخص کے ساتھ جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یار غار حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسا کرتے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ کسی نے نہیں کیا فلفائے اربا کے ساتھ کسی نے نہیں کیا کسی کی ذات کی کسی کا پسینہ کسی کا دھوپ کسی کا جوتا یا اس سے تبرک ہرگز جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ چیز خاص تھی یہاں تک کی بعض صاحب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جاتے جو چیز بھی پیارے رسول کے ذات مبارک سے ملی ہوتی تھی اس سے برکت حاصل کرتے تھے آپ کے بعد حضرت میں سلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا اس جبے کو بڑے حفاظت سے رکھے رہتی تھی جب کوئی شخص آتا تھا تو اس میں سے بیمار ہوتا تو بیمار کے لیے دھو کر کے اس پانی کو پلاتے تھے یہ چیز ثابت ہے جب یہ جب تھا اس وقت بھی مل جائے تو آپ کو حق ہے ہم کو حق ہے بلکہ ہم اس پہ لڑائی کر کے اپنے لیے وہ چیز حاصل کریں گے لیکن اب وہ چیز رہی کہاں اسی طرح جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک جس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے رمان رمانہ کہتے ہیں اس کو انار یعنی اس طرح خوبصورتی کے لیے جو پائے کا سر بنایا جاتا ہے اس کو رومانہ کہتے ہیں اس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک رکھ کر کے ممبر پہ چڑھتے تھے بعض صحابہ اکثر صحابہ ایسا نہیں کرتے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ اس کو چھو کر کے تبرک حاصل کرتے تھے لیکن جب وہ لوگوں میں موجود تھا اللہ کی قدرت سے مدت ہوئی وہ آگ لگی تھی جل گیا جو کچھ بچا تھا اس کو اندر جو اس وقت ممبر ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے اندر اس کی راکھ وغیرہ دفن کر دی گئی اب کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی مدین منورہ میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کا چھو لگا ہو جس کو آپ چھو کر کے اس وجہ سے کوئی بھی چیز اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہمیں چاہیے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ہر کی ہر وہ ادا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے جائز کی ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن کس چیز کو نہیں کیا آپ نے یا منع کیا آپ نے یا صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز غلط ہے اب لوگ جاتے ہیں مسجد نبی مبارک میں جالی چھو کر کے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں پائے چھو کر کے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تبرک یعنی اس سے برکت حاصل کرنا یہ کسی حالت میں جائز نہیں اگر وہ چیز باقی رہتی اپنی اصلی حالت میں تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ چیز نہیں رہی اب تو دو چار سو سال پہلے کا بنا ہوا ممبر اور وہ پتھر کہاں ترکی اور کہاں کہاں سے کر کے جس طرح یہاں کا پتھر بہت دوروں سے لا کر دور سے لا کر کے کوسوں دور سے لا کر کے یہ نصب کیا گیا اسی طرح نصب کیا گیا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو چھوا ہے اس پر بیٹھے ہیں وہ چیز نہیں رہ گئی اس وجہ سے علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے ایما کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ اس کو کوئی شخص اس سے تبرک حاصل نہیں کر سکتا بہرحال یہ چیز دین اور ایمان کی ہے دین شیطان جو ہے دین کے اوپر بڑے ہی عجیب ہتھ کنڈے سے حملہ کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے دل پر ایمان کا پہرا مضبوط کرائیں اگر ایمان کا پہرا مضبوط نہیں کریں اور ایمان کا پہرا اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں گے صاحبۂ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیارے رسول کی سنت کو سیکھا اور سمجھا اس سمجھ کی روشنی میں جب بتائے ہوئے طریقے کا پتہ ملے گا ورنہ ادھر ادھر کی باتوں میں بہت کچھ چیزیں ضائع ہو جائیں گی اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص دیکھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ سے کی مسجد مبارک اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ پتھر چھو کر کے آپ تبرک حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ کعبے کے بارے میں سوائے حجر اسود کے اور کسی چیز کا چومنا جائز نہیں ہے آپ اگر دوسرے طرف چم رہے ہیں تو علما نے اس کو غلط کہا یقیناً سوائے اور سنگ اسود کے بجوزی سنگ اسود اور کیا ہے کہ وہ مسلم صاحب کا ایک بہت اچھی بہت اچھی کتاب ہے مسلم صاحب کی دیوان گلشن ہدایت حقیقت میں بہت بڑی توحید کا یہ پلندہ ہے سمجھ لیجیے کتاب چھوٹی ہے لیکن پوری توحید اس میں بھری ہوئی ہے اس میں صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ سنگ اسود کے علاوہ کسی اور چیز کو چھو کر کے برکت حاصل کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز نہیں کیا ہے جب یہ چیزیں نہیں جائز ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مبارک آپ کے قبر مبارک کی جالیوں کے چونے کا چھو کر کے تبرک حاصل کرنا نہیں جائز ہے تو پھر دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں اور قبے اور جو بہت سے ایسے درخت ہیں سبحان اللہ درخت بھی عجیب ہوتا ہے کیسے کیسے ایمان شیطان لوگوں کو بہتاتا ہے کہ کچھ درخت بھی کچھ علاقوں میں ایسے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کر کے کوئی بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس سے مانگتے ہیں عورتیں آ کر کے چمٹتی ہیں تاکہ اس سے اولاد ہو جائے عجیب ہے سبحان اللہ عجیب آخلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے لیکن یہ صفت جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص رکھنی چاہیے اس سے پتھر اور درختوں کے ساتھ خاص کر دیا پرانے زمانے میں بھی یہ تو گپارے قریط کا کام ہی یہی تھا تین سو پوجتے تھے اور الزا لات یہ سب درخت تھے یا پتھر تھے ان کو پوچھتے تھے وہ لوگ اسی کو رد کرنے کے لیے تیرہ سو سال تک تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کی آیتیں نازل ہوئیں اور توحید ہی کی دعوت آپ نے تیرہ سال تک دی اس کے بعد مدینہ منورہ جب گئے ہیں تو دوسرے احکام نازل ہوئے تیرہ دس تیئیس تیئیس سال میں تیرہ سال دس سال احکام پورے دین کے اور باقی تیرہ سال تک صرف توحید کی دعوت ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعینات کیا گیا اور آپ نے اپنا یہ مبارک وقت صرف توحید کے پھیلانے میں خرچ کیا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر قرآن نے تنبیہ کی لوگوں کو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ لات اور عزا جن کو تم پوچھتے ہو یا ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو اسی طرح مناط یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ ہی سب کچھ فائدہ دینے والا ہے اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ حنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حنین کی طرف نکلے سن آٹھ ہجری میں جب مکہ شریف فتح ہوا اور مک... پورے مکے کے لوگ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن یا پندرہ دن وہ دن سترہ دن مختلف روایت میں آیا ہے کہ مکہ شریف میں قیام کیا جب پورے حالات ٹھیک ہو گئے اور پیرے رسول کے طریقے کے مطابق فلاں کو مؤزم مقرر کر دیا فلاں کو معلم فلاں کو امام سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد آپ حنین ان کی جنگ کے لیے نکلے پتہ یہ چلا کہ وہاں کے پائف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جیسا کہ جنگ احد بد... کے موقع پر آیا ہے جب نبی کریم جب غزو خندق کے موقع پر آیا ہے کہ جب کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا تیز آئی سب کچھ ہوا وہ بھاگنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزولا اس کے بعد سے ہم خود ان پر حملہ کریں گے وہ ہمارے اوپر حملے کی طاقت نہیں رکھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں مسلمانوں کو یہ بھی ایک سبق اس میں سکھایا گیا آ, کچھ لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم ایک ہزار ہیں اب لا, آ, من مقل آج تو ہماری عدد تعداد بہت کچھ ہے بدر میں تو ہم تین سو تیرہ تھے اس وقت جب ہم نے جنگ فتح کر لی تو آج تو ہم اور ہی آسانی سے فتح کریں گے لیکن اللہ کی قدرت کی جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے وہلے میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد حضرت عباس آپ کے چچا اور کچھ آپ کے ساتھی آپ کے قریب رہ گئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت عباس کو کہا حضرت عباس بہت ہی سعید یعنی اونچی آواز کے تھے یہاں تک کہ اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ جبل سلاح پر بیٹھ مدینے پر میں کھڑے ہو کر کے اپنے غلاموں کو آواز دیتے تھے جو سات میل کی دوری, دوری پر ہے وہ آواز سن لیتے تھے اور آ جاتے تھے واپس تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہ اصحاب السمرہ حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے دین کی نصرت کی ان کو پکارو آواز دے کر کے پکارے تو کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ لوگ پیر رسول کی حضرت عبداللہ نے عباس کی اس آواز پر ایسے مڑے جیسے جیسے گائے ہوتی ہے اپنے بچے کی طرف دوڑ کے آتی ہے سب آئے اور اس کے بعد پھر جان توڑ انہوں نے جنگ کی اور اللہ کے فضل سے کفار کو پسپا... پسپائی ہوئی ان کو شکست حاصل ہوئی مسلمان آ... کامیاب ہوئے لیکن ایک سبق ان کو ملا کہ مسلمانوں کو کبھی غرور میں نہیں آنا چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وہ یا دن جب تمہیں یہ عجب آ گیا یہ فخر آ گیا کہ ہم تو آج بہت تعداد میں ہیں آج ہم فتح ہماری ہی ہوگی جب یہ گھمنڈ تمہیں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سبق سکھایا دیکھو تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہنین کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اب وہ آپ جیسی کہتے ہیں